رب العالمين صلاة والسلام على سيد الامرياء ابن المرسلين أما بعد بالله من الشيطة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا وعلى أليك وأصحابك يا حبيب الله کتاب و بتعریف حقوق المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا درس جاری تھا پچھلے باق میں ہم نے نبی رحمت شفیع محمد سنت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی رحمۃ اللہ کلاڑی نے اول واقعہ معراج کے زمن میں حضرت اسلام کو عطا کردہ مقامات رفیہ بلند مقامات اور اسلام کے فضائی ذکر کیے تھے پھر اس کے بعد اس موضوع پر بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روح کے ذریعے ہوئی یا جسم کے ساتھ اور اس بات کو ترجیح دی تھی آپ نے کہ کہراج کا واقعہ جو پیش آیا وہ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کے ساتھ پیش آیا اور بیداری کی حالت میں پیش آیا جس پر تفصیل کے ساتھ آپ نے دلائل دیے اور ان لوگوں کا آپ نے رد ذکر کیا کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ معراج روحانی ہوئی یا نیند میں ہوئی ان کے جو دلائل تھے اس کا قانضیہ ملکی رحمتہ اللہ سلالے نے جواب لے کر کیا تھا آگے تین فصلیں جس موضوع پر باندھی ہیں ان میں سے ایک رویت باری تعالی یعنی جب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ اڑھی باری و لے گئے تو وہاں اللہ تبار پر تعالیٰ کا دیدار ہوا یا نہ ہوا اس حوالے سے حضور علیہ السلام السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت سے مشرف ہوئے یا نہ ہوئے اس حوالے سے اور سورہ سورجم کے اندر جو قرب کا تذکرہ ہے کہ حضور علیہ السلام قریب سے قریب تر ہوئے یہ کس کے قریب ہوئے کون کس کے قریب ہوا اس حوالے سے یہ کی بحث کیے پہلا مسئلہ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کے حوالے سے ذکر کیا ہے یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں صحابۂ کرام علیہ ردوان تابعین تبا تابعین اور ائینہ کا آپس میں اختلاف رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نگان ہوا یا نہ ہوا اکثر صحابۂ کرام علیہ ردوان کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا امام خفاجی رحمت اللہ علیہ نے نسیم الریاض کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ صحیح راج بات یہ ہے یعنی درست اور جس کو علماء نے زیادہ قبول کیا ہے وہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے اور یہی اکثر صحابہ کرام علیہ مردوان کا موقف ہے اور امام نبی رحمت اللہ تعالی نے شرح مسلم کے اندر شرح مسلم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح اکثر صحابہ کا یہ موقف ہے کہ سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و کا دیدار کیا یوں ہی اکثر پہلے علم کا موقف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک آنکھوں سے کیا ہے. قاضی کی رحمت اللہ تلا تو صحابہ اور بعض کے اقوال کے ذکر کیے ہیں دونوں طرح کے کہ جیسے بعض علماء بعض صحاب کے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسکور رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور کون اور اسی طرح حضرت ابو گریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غیر مشہور کون ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ, وآلہ علیہ وآلہ وسلم نے سڑکی کو سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا یہ افراد اس کے قائل ہیں جبکہ حضرت سعیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیداری رضی اللہ تعالی انہوں حضرت سعیدنا ابو ریرا رضی اللہ وآلہ وآلہ وآلہ کا صحیح کون مشہور کون اسی طرح عبداللہ بن مسحدی اللہ تعالی کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے کیا اور یہی قول راجے ہیں یہی قول ٹھیک ہے یہی طرح بعض علماء اس بات کے قائم ہیں جیسے حضرت عطا نے ابن باس ربی اللہ تعالیٰ عنما کے قول یہ نقد کیا اسی طرح حضرت ابوالآلیہ رشمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کے قائم ہیں کہ دیدار جو ہوا وہ دل کی آنکھوں سے دیدار دل کی آنکھوں سے ہوا ہے اور بعض علما اس میں توقف کرتے ہیں جیسے قائد ہیں کہ اس میں توقف کیا ہے وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا دونوں طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں قانضیمان کی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو دلی ذکر, ذکر کی کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو آپ نے کہا کہ تمہارے اس سوال کی وجہ سے تمہاری اس بات کی وجہ سے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ کہا کہ جو یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا تو اس کو جھوٹا کرو یہ آپ کا فرمان ہے پھر اس پر آپ نے استدلال کیا قرآن کی آیت سے کہ کہ لا جو نظریں ہیں وہ اللہ سبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے ادراک نہیں کر سکتے ادراک کا ایک معنی دیکھنا دیکھ نہیں سکتی یہ انہوں نے دلیل ذکر کی جس کا ابھی رشمۃ اللہ جواب ذکر کریں گے جبکہ سری احادی سے کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حضرت بن عباس اللہ کے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اپنے رب کو دیکھا اس کو دیکھ لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو عبلہ ہیں دونوں طرف کے اس, میں اس کو ذکر کرتا ہوں اور اس کے جوابات بھی عرض کرتا ہوں فرماتهم بسم الله الرحمن الرحيم واما رؤيته فسن الله تعالى عليه وسلم لربه جل وعز فلقد صلف فيها فانكرته عائشة رضي الله تعالى عنها حدثنا ابو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءتي عليه قال حدثني أبي وابو عبد الله بن الطاب الفقيه قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث قال حدثنا أبو الفضل سقيري قال حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن وجده قال حدثنا عبد الله بن علي قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا ذقيع عن ابن أبي خالد عن آمر المسروق أنه قال لأعيشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت من, حدثك فقد من حدثك ان رآ ربه فقد ثم لا حضرت شاضح الفاظ میں انکار کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا لیکن یہ جمہور صحابہ کے برخلا جمہور صحابہ اسی پر ہیں کہ اللہ تبارک وطالع کا دیدار کیا از کی ہی فرماتے ہیں وقال بقول رضی اللہ تعالی کہ جس طرح حضرت عائشہ نے فرمایا اسی طرح علماء کا ایک گروہ اس بات کا ہی کابنی تعالیٰ یعنی خود رضی اللہ تعالیٰ مختلف ہیں اور آپ کا صحیح قول یہ ہے آپ اس بات کے قائم ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخیاں اللہ تبارک کا دیدار کیا ہے قلکہ واری اباس رضی اللہ تعالیٰ یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وروا عطاہن مرتين ابن, ان ابن عمر حضرتبا اللہ تعالیٰ یعنی حضرت کی طرف بھیجا معلوم کریں ان سے کی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو جب سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ ہاں دیکھا اور ترمیلی شریف کے جیسے مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ عباس نے فقط اپنا موقف نہیں بیان کیا بلکہ کہا کہ اما نحن بنو نہاشم کہ ہم جتنے بنو ہاشم ہیں سادات کے گھرانے والے ہیں حضرت السلام کے خاندان والے ہیں سب اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو سرخی آنکھوں سے دیکھا ہے ول اشرو انہیں ہی روبی اداری کا انہوں مین ابراہیم یعنی ابن عباس سے کئی سندوں کے ساتھ یہ بات مروی ہے کہ آپ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے موسا علیہ السلام کو کلام کے ساتھ مخصوص فرمایا یعنی موسا علیہ السلام کا لقب کیا ہے کلیم اللہ <سلام> کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی سے بلا واسطہ کلام کی سعادت حاصل ہوئی اور ایک سے زیادہ مرتبہ حاصل ہوئی اسی لیے آپ کا لقب کلیم اللہ یہ ہے تو کلام کی خصوصیت بالخصوص حضرت سیدنا اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی اور فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلاخ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلت یعنی اپنا خلیل ہونے کے ساتھ مخصوص کیا ابراہیم خلیل یعنی خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلاق اسلام کا جو نفر ذکر کیا ہے وہ خلیل ذکر کیا وہ خلیل ذکر کیا تو خلت کی جو صفت ہے جس کے اوپر آگے یہ بات کریں گے کہ خلت یہ خاص طور پر حضرت ابراہیم علا نبینہ نبی نبی علیہ السلام اسلام کو مزید حضرت رضی اللہ بن السلام کو کلام ابراہیم علیہ السلام کو خلت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت اللہ تبارک یعنی دیکھنا اللہ تبارک دیکھنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخصوص فرمایا اور اس پر دلیل یہ دیتے تھے حضرت عبداللہ کے نبا علی اللہ تعالی عن کی دلیل یہ تھی کہ قرآر پاک میں سورہ النظم میں اللہ تبارک واد نے ارشاد فرمایا کہ ما یرا جس کو انہوں نے دیکھا اس پر تم ان سے جھگڑتے ہوخرا انہوں نے تو دوسری مرتبہ بھی اپنے رب کا دگار کیا ہے ایک مرتبہ دوسری مرتبہ امام ماوردی جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک ہوا تر کلام اور رؤیت کو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان تقسیم کر دیا اللہ تبارک و تعالی کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھا اور اللہ تبارک و تعالی سے موسا علیہ السلام نے دو مرتبہ گفتگو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی اور انہوں نے دو مرتبہ بلا وسطی کلام کی سعادت حاصل کی اللہ تبارک و تعالی سے ایک مرتبہ جب آپ کو نبوبت دی گئی دوسری مرتبہ جب آپ تو لینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ دونوں مرتبہ آپ کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے کلام کی سعادت حاصل ہوئی حوالے سے اب المر قندی الکا بن الحرفی عباس یعنی ابو الفتی اور امام ابول تندی رحمت اللہ نے قابل احبار کی, نکل کی ہے اور عبداللہ بن حارث بھی جو محدث ہیں انہوں نے بھی یہ روایت نکل کی ہے حضرت عبداللہ بن عباد اور حضرت کابل احبار حضرت کابل احبار یہ ایک جگہ پر جمع ہوئے تو ابن عباد رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے فرمایا کالا ابن اباسنو محمد اجاز فرماتے ہیں کہ ہم بنو برو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے فقبر اگن حکا جاوہت ہل اس پر حضرت کابل احبار نے زور سے تکبیر کہی اللہ اکبر کہا یہاں تک کہ آپ کی آواز سے پہاڑ گونج اٹھے اور انہوں نے کہا وہ یعنی کابل احبار نے کہا روی و کلام کہ بے شک اللہ نے اپنی اپنا دیدار اور اپنے کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسا علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا موسا وحمد کہ موسا علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے قلب کے ساتھ دیکھا اپنے دل کے ساتھ دیکھا یہ ایک بات کہی ہے لیکن صحیح جو ہے وہ آنکھ کے ساتھ دیکھا ہے رواز شریفی اللہ تعالیٰ انہوںفیری صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا ابو ذرفاری ربی اللہ تعالیٰ بھی اس آیت میں ما کذب زبل ما رہا جو آنکھ نے دیکھا وہ دل نے جٹلایا نہیں اس کی تفصیل میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ کا اپنے رب کو دیکھنا ہے کہ جب اپنے رب کی زیارت کی تو جس طرح آنکھ دیدار کر رہی تھی اسی طرح دل تصدیق کر رہا تھا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے یہ سیدنا فارغ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے بعض الما اس کے قائل ہے کہ جو دیدار ہوا وہ دل کی آنکھوں سے ہوا سر کی آنکھوں سے نہیں ہوا دو تابی بزرگوں کی قول نکل کرتے ہیں محمد بن اور دوسرے ربع بن رضی اللہ تعالیٰ علامہ دونوں تابائی ہیں ان دونوں کا یہ قول ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا سر کی آنکھوں سے نہیں کیا جبکہ ان کے برعکس حضرت بن جبل جلیل القدر صحابی ہیں یہ اس بات کے قائل ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی روایت نکل کی ہے کہ حضر السلام فرماتے رعیت ربی رئی تو ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا وہ فرشتے جو ملائے کے کے تھے بلند و بالا مقام فرشتے تھے وہ جھگڑ رہے تھے مختلف معاملات کے اندر یعنی بحاث و مباحثہ کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ کس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست قدرت حضرت اسلام اسلام کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا جس سے آپ کے سامنے ہر چیز روشن ہو گئی تو پھر اس کے بعد استفتار کیا پوچھا تو حضر السلام نے مباحثہ کر, کر رہے ہیں تو اس میں الفاظ کیا, کیا ہے فرماتے ہیں محمد کالا بل رحمد الربہ حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو یہ قسم کھانا ایسے ہی ہوگا ظاہر کبیر ہیں ہے تابعین کے بہت بڑے تابائی ہیں تو انہوں نے قسم اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کثیر صحابہ سے یہ بات سنی ہوگی کثیر صحابہ سے یہ بات سنی ہوگی جب ہی اس بات پر قسم اٹھا رہے ہیں اور اسی بات کو علماء نے ذکر بھی کیا کہ اکثر صحابہ کا مذہب بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزار کیا, کیا ہے ابو عمر کی یو اکریمتا وہ حکابل متکلین مذہب کے حضرت اکریمہ سے بھی یہ بات مروی ہے کہ وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سرخی آنکھوں سے کیا یونی بعض نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی موقع ذکر کیا ہے ابن ان ابا محمد الربا یعنی مروان نے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو ابو نبی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اپنے رب کو دیکھا ہے ٹھیک ہے اسی طرح حضرت احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عن یہ بھی اسی بات کے قائل تھے اور یہ اتنی مرتبہ یوں کہتے تھے کہ بولتے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا تھا مطلب دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا دیکھا بولتے جتنی دیر تک بول سکتے تھے بولتے چلے جاتے یہاں تک کہ سانس آپ کا ٹوٹ جاتا اتنی دفعہ یہ بات بولا کرتے تھے یہی آپ کا صحیح کون ہے جو آپ کے شاہدوں نے قائد ہے کہ, آپ اس کے قائل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ, احمد حمبلن انا ابن کہ میں ابن عباس اللہ تعالی نے فرماتے ان قطع نفسه। یعنی نفس احمد. یعنی اتنی مرتبہ کہتے جاتے تھے ٹوٹ جاتا تھا, یعنی تھا. البتہ ایک قول آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا لیکن صحیح کیا ہے آپ کا قول کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے وقال ابو امارا قال احمد بن حنبل رآه بقلبه وجبون عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار وقال سعيد بن جبیر لا اقول رآه ولا لم يره وقد اختلف في تأبيل الآيات عن ابن عباس وإكرمته والحسن وابن مسعود فحقياً ابن عباس وإكرمته رعاه بقلبه وآل الحسن وابن مسعود دعا جبريلا فحكر عبدالله ابن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رعاه وأن ابن أطاء في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك قال شرح صدره للؤية وشرح صدره موسى للكلام اسكبان غزتكي بيته کہ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جو توقف کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ نہ ہم رویت کا قول کرتے ہیں نہ عدم رویت کا قول کرتے ہیں ہم, دو ہم خاموشی اس میں اختیار کرتے ہیں اور بعض علماء یہ ہی کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں فرمایا کہ ماں کا مارا آ اس سے مراد جو ہے وہ جبریل امین کی ذات ہے اس سے مراد جبریل امین کی ذات ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ الم نشراخ اللہ کا کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولنا دیا آپ کے سینے کو کھولنا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے کو کھولا اس میں نور و مارفت بھری تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں اور بو سال اثر اسلام کے سینے کو بھی کھولا گیا تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام سکے اگلی فصل میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جس طرح موسال کو اللہ سے کلام کی سعادت حاصل ہوئی ہی نبی کریم صلی اللہ, علیہ وسلم کو بدرجہ اولا اللہ سبارک و تعالی وسلم اللہ تبارک آگے مزید فرماتے ہیں کہ وقال اب الحسن علی بن اسماعیل وَقَالَ كُلُّ أُوتِيهَا رضی اللہ تعال سنتہ کے امام ہیں یہ اور ان کے ساتھیوں کی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہر نشانی ہر معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے نبی کو عطا کیا اسی طرح کا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا اسلام اسلام کو بھی عطا فرمایا اور فرماتے تھے کہ معجزے دوسرے عطا فرمائے اور حضور علیہ السلاح اسلام کو بالخصوص اپنی زیارت کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب قاضی عزمان کی رحمت اللہ تعالیٰ آگے جو کر کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں ہیں کہ جیسا کہ میں نے میں ذکر کر دیا کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام علی مرضوان کے زمانے سے ہی مختلفی ہے اس میں اختلاف چلا آیا ہے اگرچہ اکثر صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا اور بنو ہاشم سارے بنو ہاشم یعنی حضر علیہ السلام کے گھرانے والے یہ بات کے قائل کہ حضرت اسلام نے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کا سن کی آنکھوں سے دیدار کیا اور ہم بنو ہاشم کے ساتھ ہیں آل حضرت امام حرطمام سنت نے مبی المیا کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں کثیر احادیث تجیبہ صحابہ کے اقوال کے اخبار آئما کے اقوال سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ صحیح تر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوئے ٹھیک ہے اب قاضی قابل ازمان کے فرماتے ہیں آگے بات ہی کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی کلام نہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار سر کی آنکھوں سے ممکن ہے باعتبار انکان کے با اعتبار یعنی ممکن ہونے کے جس کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تو ہر مومن کو اپنا دیدار کروائے گا ٹھیک ہے اور دنیا کے اندر خواب کے خواب کی حالت میں خواب کی حالت میں یہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے جب کہ دنیا کے اندر سر کی آنکھوں کے ساتھ یہ معجزہ اور یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے کسی اور کو یہ ملا نہیں ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا ٹھیک ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یہ کیا ہے ممکن ہے اگرچہ ہے کس کے لیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دلیل اس پر یہ دیتے ہیں مسار علیہ السلام نے اپنے رب کی باردہ میں عرض کی کہ رب رب انظر علیک اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا تاکہ میں تیری زیارت کروں آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی بھی ایسی چیز کا سوال نہیں کر سکتے کہ جو محال ہو جو محال ہو کبھی ایسا سوال کر ہی نہیں سکتے کیونکہ نبی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ کیا ہو سکتا اور کیا نہیں ہو سکتا کس چیز کا سوال کرنا چاہیے اور کس چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے ایسا ہو نہیں سکتا تو اگر یہ بات ممکن نہ ہوتی جائز نہ ہوتی تو موسا علیہ السلام کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارداہ میں اس کا سوال نہ کرتے البتہ موسا علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز مقرر نہیں کی گئی کہ آپ کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھا اسی لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی باردہ میں سوال کیا کہ آپ کو پتا تھا کہ ممکن ہے لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ میرے لیے مقرر نہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مقرر ہے اس لیے آپ نے اللہ تبارک کی باردہ میں اس کا سوال کیا قاضی رحمت اللہ ہی طرح نے فرماتے ہیں کہ اگر یہ ناممکن ہوتا تو کبھی بھی موسا سوال نہ کرتے جس سے اتنی بات واضح ہو گئی کہ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں کہ اللہ تبارک کو اطرا نے پہاڑ پر اپنی تجلی فرمائی فَلَمَّا رَبُّهُ تجلہ رب لِن <جَبًا> کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی تو اس کا مطلب ہے کہ پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوئی پہاڑ یعنی گازی آز مالکی تو یہ فرما رہے ہیں آگے چل کے کہ گویا کہ پہاڑ کو رویت حاصل ہوئی پہاڑ کو رویت حاصل ہوئی جبھی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جبھی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ چیز ممکن ہے جب ہی تو یہ چیز واقع ہوئی ہے جب ہی تو یہ چیز واقع ہوئی ہے لیکن دیکھ لینا اس کی جو طاقت اور قدرت دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صرف یہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی گئی ہے تو پہلی بات تو انہوں نے یہ ذکر کی ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ بات کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دلیل ذکر کی کہ لا تدری کو آنکھیں ہیں وہ ادراک نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی کا ادراک نہیں کر سکتی تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے دلیل تعمیر نہیں ہے پوری دلیل نہیں ہوتی اس لیے کہ اس آیت کی تفصیلیں مختلف ہیں اس آیت کی تفصیلیں مختلف ہے بعض علماء نے تو اس کی تفصیل کی ہے کہ لا تدری کوہ ابسار یعنی کفار کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی تو کفار کی نہیں کر سکتی تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ مومنوں کی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے نا جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ, کہ قیامت کے دن کفار کیا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجاب میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے اس آیس سے استدلال کرتے ہوئے علماء اہل سنت نے یہ بات بیان کی کہ کفار کے لیے وعید کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کر سکیں گے تو اس کا برعکس یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا ورنہ پھر کفار کے لیے وعید کیسے ہوگی اگر سارے کے سارے ایسے ہوں کہ کسی کو بھی دیدار نصیب نہیں ہو رہا تو پھر یہ کفار کے لیے وعید کیسے ہوگی وعید کب ہوگی جبکہ مومینوں کو عطا کیا جائے تو اسی طرح لا تدری کو افسان کفار کا معنیٰ یہ بنے گا کہ قفار کی وصارتیں تو اللہ تبارک و وطالعہ کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن مومنوں کی کر سکتی اسی طرح علامہ جنادین سیوتی شافئی رحمتہ اللہ کراڑے رحمت نے اب دی جو آپ کی مسلم شریف کی شرح ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک ہی ادراک ادراک کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کر کے دیکھ لینا इहाता کر کے یعنی جمی جہاد سے جمیٹوں سے پورا دیکھ لینا کسی چیز کو نظر آئی تو پورے کا پورا کمرہ کیا ہے میرے احاطے کے اندر ہے نظر کے اندر آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تو پورے کے پورے میری نظر کے اندر ہے ایک ادراک یہ ہوتا ہے اور ایک ادراک ہوتا ہے کہ نظر پڑ رہی ہے سامنے نظر آ رہا ہے لیکن یہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہ پورا نظر نہیں آ رہا احاطہ پورا نہیں کر سکتا تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو احاطے سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ احاطے سے پاک ہے بالکل مکمل طور پہ تو ظاہر سی بات ہے جسم جسمانیت سے پاک ہے وہ تو مکان سے پاک ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے تو احاطے کے ساتھ واقعی ادراک نہیں ہو سکتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے احاطہ نہیں ہو سکتا لیکن کیا ہے دیدار ممکن ہے تو اس آیت کے اندر جو ادراک کی نفی کی گئی ہے وہ احاطے کے ساتھ کی گئی ہے احاطے کے ساتھ کی گئی ہے ورنہ بغیر احاطے کے اللہ قبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ ہو سکتا ہے یہ اللہ شاپ رشمۃ اللہ تعالی دل نے دلیل ذکر کی ہے وَبَقَفَ بَعْدُ والحق الذي لا انطراع فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا رائزة عقل وليس في العقل ما يحيلها والدليل على جغازها في الدنيا سوال موسى عليه السلام لها ومحال أن يدهل نبي ما يدوز على الله وما لا يدوز عليه بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل ولكن وقوعه ومشاهدته من الغيب الذي لا يعلمه إلا من علمه الله تعالى فقال الله تعالى لن تراني أي لن تتيق ولا تحتمل رؤية ثم ضرب له مثلا مما هو أقوى من بنية موسى وأثبت وهو الجبل كل هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته في الدنيا بل فيه جبازها على الجملة وليس في الشرع دليل قاطع على اتحالتها ولا انتناعها إذ كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة ولا حجة لمن استدل على منعها بقوله تعالى لا تدركه الأبصار لاختلاف التأميلات في الآية إذ ليس يقتضي قول من قال في الدنيا الاستحالة وقد استدل بعدهم بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وأزم استحالتها على الجملة وقد قيل لا تدركه أبصار الكفار وقيل لا تدركه الأبصار لا تحيط به وهو قول ابن عباق وقد قيل لا تدركه الابصار وانما يدركه المبصرون وكل هذه التاويلات لا تقتضي منع الرؤيه ولا استحالتها وكذلك لا حجه لهم بقوله تعالى لن تراني وقوله تبت إليك لما قدمناه ولأنها ليست على الأموم ولأن من قال معناها لن في الدنيا إنما هو تعبير وأيضا فليس فيه نص نص الامتناع وإنما جاءت في حق موسى وحيث تتطرق التعبيرات وتتسلط احتمالات فليس للقطع إليه سبيل وقوله تبت إليك أي من سوال ما لم تقدره لي يعني آج کے درمیان میں یہ بحق کی ہے کہ پرانے پاک میں جو حضرت موسا علیہ السلاط اسلام کے لیے فرمائے کے لن تران مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا یہ موسا علیہ السلاط اسلام کے لیے یہ کس کے لیے موسا علیہ السلاط اسلام کے لیے ہے واقعی موسا علیہط اسلام نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو فرمائے تلئی تو کا کہ میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں تو موس اسلام کا یہ توبہ کرنا رجوع کرنا یہ اس سوال سے تھا کہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر نہیں کیا ہوا تھا اس چیز کے بارے میں سوال کے لیے تھا کہ میں نے ایسا سوال تیری بارگاہ میں کیا کہ جو تیرے لیے مقرر نہیں کیا اس سے میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ سوال کیا کہ جو ممکن نہ ہو یہ مطلب نہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ میں اس سوال سے توبہ کرتا ہوں کہ جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جو میرے لیے نہیں ہے وہ حبیبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا دنیا کے اندر دیدار ممکن اس لیے نہیں ہے کہ انسان کے کوا انسان کے اعضا یہ اس بات کا اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر سکے جو اللہ تبارک و تعالی کا دنیا کے اندر دیدار نہ کرنے کے قائل وہ اس بات کی ایک دلیل دیتے ہیں کہ انسان کے اعضا اس بات کے مشتمل نہیں ہے اس بات کی برداشت نہیں رکھتے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے کیونکہ انسان کے اضاء کیا ہے فانی ہے انسان کے اعضا فانی ہے اور فانی چیز کے ذریعے باقی کو نہیں دیکھا جا سکتا فانی کے ذریعے باقی کو نہیں دیکھا جا سکتا البتہ قیامت کے دن انسان کے اعضا جو ہے وہ بدل دیے جائیں گے اب وہ فانی نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا باقی ہو جائے گا تو پھر باقی کے ذریعے باقی کو دیکھا جا سکے گا قاضی ازمال کی رحمت اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بڑی پیاری بات کہی کہ قیامت کے دن بندے کے دل کے اندر الوار بھر دیے جائیں گے اس کے اعضا کمی ہو جائیں گے مضبوط ہو جائیں گے اللہ تبارک وطالعہ کا دیدار کر سکے گا بات بڑی خوبصورت ہے بات بڑی خوبصورت ہے کہ قیامت کے دن انوار و تجلیات کتنی ہو جائیں گی کہ بندہ دیدار کر سکے گا لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ دنیا کے اندر دیدار نہ ہو سکے دنیا میں دیدار نہ ہو سکے یہ محال نہیں واقعی انسان کے اعضا ایسے ہیں لیکن جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی قدرت پیدا فرمانا چاہے تو پیدا فرما سکتا ہے واقعی اعضا ایسے ہیں اس کی نہیں لیکن جس کے لیے اللہ تبارک و قدرت پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے پیدا فرمائی صحیح بغلانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت پیدا فرمائی تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذات کو یہ قدرت عطا فرما دے فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ابو بکرین الحض لن تراني أي ليس لبشر أن يتيق أن ينظر إلي في الدنيا وأنه من نظر إلي مات وقد رأيت لبعض السلطين والمتاخرين ما معناه أن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعة لدعف تركيب أهل الدنيا وقواهم وكونها متغيرة أردا للآطات والفناء فلم تكن لهم قوة على الرؤية فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخرة ورزقوا قوة ثابتة باقية وأتم أنظار أبصارهم وقلوبهم قبوا بها على الرؤية وقد رأيت نحب هذا لمارك ابن أنس نحمه الله تعالى قال لم يرا في الدنيا لأنه باقي ولا يرى الباقي بالفاني فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رؤيا الباقي بالباقي وهذا كلام حسن مليح وليس فيه دليل على الاستحالة لا من حيث ضعف القدرة فإذا قوى الله تعالى من شاء من عباده وأقدره على حمل أعباء رؤية لم تمتنع في حقه وقد تقدم ما ذكر في قوة بصر موسى ومحمد ومحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادرا کیاہ ادرا کی ماں اس بنیاد پر جب بعض صحابہ کا یہ قول ہے کہ نہیں ہوئی تو ہم کسی کی تجہیل کسی کی تکفیر کسی کی تدلیل یعنی کسی کو اس بنیاد پر گمراہ نہیں کہ سکتے کسی کی اس بنیاد پر جہالت ثابت نہیں کر سکتے کسی کی اس بنیاد پر, پر تکفیر نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا کہ اگر کوئی اس بات کا انکار کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وڑی والے تبارک وطالعہ کا دیدار نہیں ہوا تو ہمارے نزدیک وہ خطا پر ہے وہ کیا ہے خطا پر ہے صحیح کیا ہے کہ ہوئی ہے لیکن اس بنیاد پر اس کو ہم گمراہ یا کافر وغیرہ قرار نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مسئلہ کس درجے کا نہیں ہے تو قاضی ازمان کی رحمتہ اللہ تعالی نے آگے اسی بات کو ذکر کیا کہ یہ جائز ہے یہ کیا ہے جاری ہے کہ دیدار ہو سکتا ہے واجب نہیں واجب نہیں ہے کہ یہ بات واجب ہو کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا واجب یہ نہیں ہے لہذا جو علماء اس بات کے قائل ہے اس بنیاد پر ان کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آپ نے ان تمام روایتوں کا جواب دیا ہے کہ جن روایتوں کے ذریعے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں ان تمام کے اندر اشتعالات ہیں ان تمام میں اشتمالات ہیں کہ اس کا یہ یہ یہ معنی بھی بن سکتا ہے اس کا یہ یہ معنی بھی بن سکتا ہے دوسرا معنی بھی اس کا بن سکتا ہے لہذا اس بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ فطقی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا البتہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنما کی حدیث کے بارے میں قاضی ازمان کی رحمت اللہ تعالی نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ را محمد ربہ باہ محمد ربہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی زیارت کی تو قاضی ازمان کی فرماتے ہیں کہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا میں نے اپنے رب کو دیکھا یہ کون فرما رہے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیبر عباس نے یوں کہا ہے لیکن صحیح روایت جو مسند احمد بن حمبل کے اندر ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضر الق اسلام نے یہ فرمایا کہ رہائی تو رب بھی میں نے اپنے رب کو دیکھا ٹھیک ہے نا تو اس لیے علماء اسی بات کے قائل ہیں جن غفیر اسی بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے لیکن چونکہ یہ ایک جائز اور ممکن بات ہے واجب نہیں ہے اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو انکار کر دے اس کے اوپر کوئی حکم شراب لگایا جائے اسی بات کو ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ قدر کر القوبی أبو بكر في إثناء أجببته عن الآياتين ما معناه أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك خر سعيقا وأن الجبل رأى ربه فصار دكا بإدراك خلقه الله له وستنبت ذلك والله أعلم من قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فصوف طرانه ثم قال فلما تدل ربه للجبل جعله دكا وخر موزا سعيقا وتجليه للجبل هو ظهوره له حتى رآه على هذا القول وقال جعفر بن محمد شغله بالجبل حتى تجل ولولا ذلك لمعت سعقا بلا افاقة وقوله هذا يدل على أن موسى رآه وقد رقع لبعض المفسرين في الجبل أنه رآه وبرؤية الجبل له استدل من قال برؤية محمد النبينا له وإذ جعله دليلا على الجواز ولا مرية في الجواز لإذن ليس في الآيات نص في المنعين وأما وجوبه لنبينا بالقول بأنه رآه بعينيه فليس فيه قاطع أيدا ولا نص إذن معول فيه على آيتي النجم والتناهو فيهما مأثور والاحتمال لهما ممكن ولا أثر قاطع متباطل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحديث ابن عباس خبر عن اعتقاده لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب العمل باعتقاد مضمنه ومثله حديث أبي ذر في تفسير الآية وحديث معاد محتمل للتابير وهو مضطرب الإفتاد والمتن الاخر یعنی یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ایک روایت آئی ہے کہ جس میں پوچھا گیا اللہ تبارک وطالعہ کا دیدار کیا تو اس میں الفاظ ہے نور اللہ اراہ نور بت نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں یہ دو طرح کے الفاظ ہیں نورن اناہ نور اناہ لیکن بعض اس کو ن جگہ انہ کے ساتھ ملا کے نانی پڑا ہے نور انا نہیں پڑھا نور ان نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑا ہے نورانی جس کا مانا بنے گا نورون نورانی اراہ نورانی یعنی وہ نور والا ہے میں نے اس کو دیکھا ہے دونوں طرح کی روایت ہے نورن نور میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں لیکن یہی الفاظ جو دوسرے علماء نے پڑھے ہیں وہ پڑھے ہیں نورانی وہ نور والا ہے جس, کے میں نے جس کا میں نے دیدار کیا ہے وقت حدیث الاخر نورن وليس يمكن الاحتجاج بواحد منها على صحة الرؤية فإن كان صحيح رأيت نورا فهو قد أخبر أنه لم يرى الله تعالى وإنما رأى نورا منعه وحجبه عن رؤية الله تعالى وإلى هذا يرجع قوله نور أننا أراه أي كيف أراه مع حجاب النور المغشي للبصر وهذا مثل ما في, الآخر في حديث الآخر حجابه النور وفي الحديث الآخر لم أره بعيني ولكن رأيته بقلبي مرتين وثلاث مدنا فتدلى والله تعالى قادر على خلق الإدراك الذي في البصر في القلب أو كيف شاء لا إله غيره فإن ضرد حديث نص في الباب وجب بات اماری مکمل ہوئی رب اللہ والا ہمارے یہ پڑھنا سننا اپنی بارکاہ میں من قبول منظور فرمائے نبی امین علیہ وسلم علیہ